بسم اللہ الرّحم الحمد اللہ فوصلۃ السّلام من وفاطََ المبیا بسم الله الرحمن الرحیم حدیث نمبر تیئیس واقعات و کثص میں سے رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال قطن صلی اللہ علیہ, وسلم وحلت اللہ علیہ وسلم. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں سے ایک مزاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے کئی سارے واقعات آتے ہیں جو آپ علیہ صلاحت والسلام نے خوش طبعی اور بطور مزاح کے انجام دیے ہیں مثلاً یہ حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سواری طلب کی کہ مجھے کوئی سواری دے دیجئے سوار ہونے کے لیے آپ علیہ سلط والام نے فرمایا کہ میں تجھے سوار کروں گا اونٹنی کے بچے پر تو شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا یعنی بچے پر تو سوار نہیں ہوا جاتا آپ والے سلاۃسلام نے کہا کہ کوئی بھی اونٹ نہیں ہوتا مگر وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے تو اونٹ بڑا ہی ہوگا لیکن ہوتا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ کا تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے تو ایسے ہی یعنی سمجھنے والے نے کچھ شخص نے تو یہ سمجھا کہ آپ حقیقتاً بچے کا کہہ رہے ہیں لیکن آپ والے صلاحت واللام نے جو فرمایا وہ یہ کہ اولادی میرے بچہ ایسی ایک بڑھیا آئی تھی آپ علیہ السلام کے پاس کیا آپ دعا فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی وہ روتی چلاتی ہوئی جانے لگی آپ علیہ السلام نے واپس بلایا اور کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی مگر جوان ہو کر جائے گی بوڑھا ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی جی عنہ فرمایا کہ, ان رجلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے سواری طلب کی حمل منا اٹھانے کے سوار کرنے کے استحملہ بابفا استحملہ سواری طلب کی آپ علیہ اللہۃسلام سے فقال آپ علیہ السلط نے ارشاد فرمایا ولد میں تجھے سوار کروں گا اونٹنی کا بچے پر فقالا اس شخص نے کہا ما میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا یعنی اس میں کیا کروں گا اس پر تو سوار نہیں ہو جاتا جبکہ وہ بچہ ہو چھوٹا ہو فکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام اور ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں اونٹنی کو اونٹنیا جمع ہے ناختون ان کی انو کو سلاۃسلام نے چار فرمایابلا النو کو کہ ہر اونٹ ہر اونٹ جو ہوتا ہے یعنی لفظ مانا کریں گے تو حل تلد العبل ابلا نہیں جنتی اونٹ کو الن को مگر اونٹنی تو ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے بلا نہیں, نہیں, نہیں, اونٹ نہیں جنتی اونٹ کو ال کو مگر اونٹنیا حدیث نمبر چوبیس وان اب انصاری قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الأياس مما في أيدي الناس نہ تب ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ کارانہ ایک شخص آپ علیہسلاسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے آپ علیہ السلاطلام نے اس کو تین نصیحتیں فرمائی ایک تو یہ کہا کہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ سمجھنا کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے تو جب تم یہ سمجھو گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یعنی پھر مجھے شاید نماز میسر نہ ہو اب اس میں خوشو و خزو اور اخلاص زیادہ ہوگا یہ تو یہ کہ جب کبھی بھی نماز پڑھو اس کو یوں پڑھو اس طریقے سے ایسی نماز پڑھو کہ گویا وہ زندگی کی آخری نماز ہے نمبر دو فرمایا کو کل عمکلام تاز ایسی بات مت کرو کہ کل کو تجھے اس سے معذرت کرنی پڑے یعنی سوچ विचार بچار کے بعد اور, اور فکر کرنے کے بعد بات کیا کرنا ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات ایسے ہی کرتے چلے جاؤ اور غلط فہمی میں تم کچھ غلط بات کہہ دو غالم گلوچ کر دو کل کو تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو پھر تو لو پھر بولو نمبر تین فرمایا کہ ایاس نا امیدی کہ لفظیمان ایاس کے مایوسی کو جمع کرو کیا مطلب کہ جو لوگوں کے ان سے تم کیا ہو جاؤ مایوس ہو جاؤ یعنی لوگوں کے مالوں پر نظر نہ رکھو لوگوں سے امید مت رکھو یہ مطلب ہے اس کا تو تین نصیحت فرمائی جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو آخری نماز سمجھ کر پڑھو ایک نمبر دو فرمایا کہ ایسا ایسی بات مت کرو کہ کل کو تم اس سے کرنی پڑے نمبر تین فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے تم کیا ہو جاؤ مایوس ہو جاؤ یعنی ان سے امید نہ رکھو لوگوں سے امید مت رکھو جی رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل ابو ابواری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ علیہ و السلام کی طرف فقال اس نے کہا کہ عزنی مجھے نصیحت کیجیے فقال آپ علیہ السلاط والسلام نے ساتھ فرمایا اداکم تفیصل دی کہ جب آپ نماز پڑھو فکال مجھے نصیحت کیجیے معنی ہے مختصر کرنا اور مختصر, مختصر نصیحت کیجیے فکال آپ علیہ سلاۃ السلام نے چاطرما فرمایا اذا تفیح صلاح کا جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ فصل سلاطا مودعن بس نماز پڑھ سلا تم ود آخری نماز کی طرح تو ایسی نماز پڑھو جیسے آخری نماز ولا تک کلا یو نہیں ہے ولا تک بے اور ایسی بات مت کر تاذرمن ہو کہ کل کو تو اس سے غدن کہ تو اس بات سے کل کو معذرت کرے ایسی بات نہ کرو جس سے کل کو تم معذرت کریں نمبر تین وجم العیاس میں امیدی کو کیا کرو جمع کرو مطلب نا امید ہو جاؤ تم فی معافی الناس اس سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے تم اس سے کیا ہو جاؤ نہ امید ہو جاؤ لوگوں سے امید مت رکھو حديث نمبر 50 عن أنسان رضي الله تعالى عنه قال قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام, فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بالا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه فرماته وأمر رجلا من من القوم فجاء بدل من مما فشنه عليه جی اپ علیہ الصلات کے اخلاق کریمانہ اپ کی تعلیمات کا انداز اپ میں رحم شفقت اور محبت اور سمجھانے کا انداز اور حکمت اور بصیرت اپ علیہ ذات فرماتے ہیں کہ ہم اپ علیہ الصلات کے ساتھ مسجد میں موجود تھے ایک شخص آیا اور مسجد میں پیشاب کرنا شروع ہوا تو صحابہ اکرام اس کی طرف دوڑے بھاگے اور رک جا اور رک جا نہیں کرو فلاں فلاں اس طرح کیا یعنی اس کو روکنے کی کوشش کی آپ علیہ السلاط والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اسے روکو مت اس کرنے لو چھوڑو اسے صحابہ اکرام نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا شخص پیشاب کرنے سے پھر اس کے بعد آپ علیہ صاحب اسلام جو اس کو بلایا اور پھر اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے اور جو مسجد ہوتی ہے یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے اور یہ پیشاب اور دیگر جتنی بھی گندگیاں ہیں یہ ان کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ اس کو برداشت نہیں کرتی یہ مسجدیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے نماز پڑھی جائے اور پڑھا جائے یا اس طرح کی اور کئی سارے الفاظ استعمال کیے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص کو حکم دیا وہ پانی لے کر آئے اور اس جگہ پر کیا کر دیا پانی کو بہا دیا گیا یہاں پر یاد رکھا جائے کہ ایک تو یہ کہ یہ کوئی صورت اس طرح کی تھی نہیں کہ جب جو اب ہم حالات دیکھتے ہیں کہ مساجد پکی ہیں مطلب فرش پڑے ہیں آئل ماربل لگا ہوا ہے سب کچھ ہے کچی مسجد تھی مٹی کا عالم تھا اور اس میں کسی شخص اس نے کوئی تویز نہیں کی آنے والا شخص آیا اور اس نے کوئی بھی جگہ دیکھی اس نے یوں سمجھ کیا کہ مجھے کوئی جگہ مل گئی ہے ایسی تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اب جو صابۂ گرام روکنے کے لیے دوڑے ہیں آپس اسلام نے ان کو منع فرما دیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا دورانے پہ شاپ روکا جاتا تو اس سے یہ ہوتا کہ مزید مسجد کیا ہو جاتی گندی ہوتی اور ناپاپ ہو جاتی پھر یہ کہ اس کے لیے بھی ایک طوان مشکل ہوتا اور اس کے دل میں بھی ایک نفرت پڑتی اب یہ کہ جب وہ فارغ ہو گیا اب اس کی صفائی کا انتظام ہو سکتا ہے لیکن اب سمجھانے کے ایک ممام اور ایک انداز دیکھیے پھر آپ اس, اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بات پوری صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے وقتی طور پر ہمیشہ سے انسان جو جلد بازی میں کام لیتا ہے اور اس سے سامنے والے کو اتنا زیادہ اچھا سبق نہیں ملتا جو تسلی سے, سے, سے پیار و محبت سے جا سکتا ہے. پھر اسلام نے پانی منگوایا اس جگہ پر بہا دیا پانی بہانے سے بھی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے اور باقی زمین کے حوالے سے آپ اچھا लागे پڑیں گے فخا کا قاعدہ ہے زکات الرضی زمین जमीन का पाक होना क्या है उसका خوشک خوش ہو جانا جی <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہوا یا بول مسجد وہ مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ آپ کفا یا کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم ذرا میز ریمو مانا اس کو روکو مت یعنی اس کو ٹوکو مت ذرا ویسے اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے ذرا معیز معنی کاٹنا قطع کرنا یعنی اس کا یعنی وہ اب پیشاب کا دوران ہے وہ کر چکا ہے اب آپ اس کو درمیان میں آپ اس کو کیا کرو گے منقطع کرنے والے اس کو روکنے والے ہو تو لا تذرمو ہو اسے روکو مت دعو اسے چھوڑ دو پیشاب کرنے دو فتح اسے دیا بالا یہاں تک اس نے پیشاب کیا پیشاب کر کے فارغ ہوا ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے اس کو بلایا فقال له اس سے کہا یہ مسجدیں لا لشیئ من هاد البولی یہ صلاحیت نہیں رکھتی یہ پیشاب و القزل زال کے کثرا کے ساتھ بھی اور آپ سکون کے ساتھ ولقزری دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مسجد ہے القذر اور القذر دونوں کا معنی گندگی کے آتے ہیں یہ پیشاب اور گندگی کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ چیزیں مسجد ذکر اللہ یہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے وہ نماز کے لیے وکرا عطل قرآن اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے یہ جب اوکما قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ اس یا آپ نے یعنی اس طرح کے مشابق اور بھی کئی نصیحتیں اس کو کی کالا راوی کہتے ہیں رت انس فرماتے ہیں وہ امرج اللہ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا ایک شخص کو میرے قوم قوم میں سے, میں سے جماعت میں سے فجا آبد ال وہ ایک ڈول لے کر دل کہتے ہیں ڈول کوٹھی پانی کے ڈول ہوتا ہے مما ان پانی کے ڈول فشن ہو آلے گی شن یہ شن مانا اس پر کیا کر دیا گیا پانی بہا دیا گیا ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر چھبیس قال خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه إن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل تهوره فدعا بماء فتوزأ وتمزمز ثم صبها لنا في أدوات وأمرنا فقال أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجداً قلنا ان البلد صورت ایک وفد آیا آپس اسلام کے پاس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے عیسائی تھے کچھ یا وہاں پر ان کے علاقے میں اس طرح تھا اور یہ لوگ اسلام لے آئے تو آپ علیہ السلام کے پاس کون سے بیت کی آپ علیہ السلام سے اس لیے اسلام قبول کیا آپ علیہ السلام کے کی ساتھ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھی پھر ہم نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ جس جگہ پر ہم آباد ہیں جس جگہ میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک کنیسہ ہے گرجا گھر ہے تو آپ ہمیں ایسا کر دیجئے کہ آپ اپنے وضو کا پانی ہمیں دے دیجئے ہم نے آپ علیہ السلام سے بچا ہوا پانی مانگا کہ آپ وزوفر مار دیجیے اور وہ پانی ہمیں دے دیجیے یعنی جب ہم واپس ہو رہے تھے آپ علیہ السلام سے اپنے علاقے کی طرف تو اس دن ہم نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں پانی دے دیجئے جی تو آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس کے بعد آپ نے وزو فرمایا کلی بھی کی آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس پانی کو ہمارے لیے ایک برتن میں ڈال دیا اور ہمیں کہا کہ یہ لے جاؤ اور جب تم اپنی زمین میں پہنچو اس کنیچے کو اس گرجا گھر کو آپ گرا دینا توڑ دینا اور اس جگہ پر یہ پانی کچھڑکاؤ کر دینا اور پھر اس جگہ پر تم کیا کر دینا مسجد بنا دینا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا علاقہ تو بہت دور ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے یہ جو پانی ہے یہ تو جاتے جاتے خشک ہو جائے گا اب کیا فرماتے ہیں آپ تو آپ علیہ السلاط والسلام شاعر نمایاں کہ اس میں تم اور پانی ڈال دو مدو مطلب اس میں اضافہ کر دو اس سے مدد مدد کمانا ہوتے ہیں کھینچنے کے لمبا کرنے کے تو یہاں پر پانی کا لمبا کرنا کھینچنا کیا ہے اضافہ کرنا کہ اس میں اور پانی ڈال دو اس لیے کہ مزید پانی اس میں ڈال دینے سے اس میں اور کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا مگر یہ زیادہ پاکیزگی بڑھے گی تو زیادہ پانی ڈال دو اس میں تو یہ جو بزرگ کا بچوں کا پانی ہے یہ سب میں کیا ہو جائے گا مکس ہو جائے گا جیسے کہ کئی پانی پر دم کرتے ہیں تو اب تو نہیں ہوتا کہ بندل میں جائے گا اب اسے مزید پانی اللہ تعالیٰ ابن علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نکلے وفد کی صورت میں اللہ اللہ بیع جمع آتی ہے پرانے مجھے تو ہماری زمین میں کیا ہے ہمارا ایک گرجا گھر ہے ہم جاہلیت کے زمانے میں دے دینا کسی کو لیکن اس طبع میں نے بھی آپ سے کہا سین باب استفال طلب کے لیے تو ہم نے مانگا آپ سے آپ کی وزو کا بچا ہوا پانی فدآم آپ نے پانی منگوایا فتوضا وضو فرمایا کلی کی کلک بحال پھر آپ نے اس پانی کو ڈال دیا ایک برتن میں وہ ہمارا یعنی ہمارے لیے آپ نے دلوا دیا اس پانی کو برتن میں وہ ہمارا اور ہمیں حکم دیا پکا لا اور کہاجو چلے جاؤ فائدہ تم اور کم جب تم اپنی زمین میں پہنچ جاؤ بھی کنیسا گرجا گھر کو, کو اور چھڑک دینا اس کی جگہ پر بے الماء اسپانی کو تخید مسجدا مسجد اور اس جگہ پر مسجد بنا دینا کلنا اند ہم نے کہا کہ شہر دور ہے اور ہر گرمی بہت زیادہ ہے ولماشف ہو اور پانی خشک ہو جائے گا نہ شفشف ہو خشک ہونا کم ہو جائے گا خشک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا فکالا مدو اس میں زیادہ کر دو کیا کر دو زیادہ کر دو تو یہ میں نے کہا کھینچنا لمبا کرنا پانی کا لمبا کرنا مطلب اس کا مزید اضافہ کرنا فین اللہ عزید اللہ تو کہ یہ مزید پانی کا اضافہ کچھ بھی زیادہ نہیں کرے گا مگر کی حديث من برسة عن جبيرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرد من عندها بكرة حين سل صبح وهي في مسجدها ثم رجع بعضا أضحى وهي جالسة قال ما زلت الحال التي فارغتك عليها قال ابن قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرار لو هزنت بما قلت اليوم لو زنتهن سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زند عرشہ و مدادک لنہتی سبحان اللہ عدد جو یہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے پاس سے صبح کے وقت نکلے یعنی صبح صبح صبح کی نماز کے لئے آپ علیہ السلام تشریف لے لے آپ کے پاس سے اور چلے گئے جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وقت وہ مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی اب آپ تشریف لے گئے پھر آپ جب واپس لوٹے تو وہ چاشت کا وقت تھا اور وہ ترتی اسی ہار میں بیٹھی ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے جبریے سے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں یعنی میں تم سے جب سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو تو میں نے کہا جی ہاں میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ علیہ السلام نے شان رمایا کہ میں نے تم سے جانے کے بعد چار کلمات تین مرتبہ ایسے پڑے ہیں کہ اگر ان کا وزن کر دیا جائے اس چیز کے ساتھ جو تم نے پڑھا ہے اب تک یہاں بیٹھے بیٹھے تو ان چار کلمات کا وزن اس سے کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا یعنی میں نے چار کلمات تین مرتبہ جو پڑھے ہیں ان کا وزن جتنی دیر سے آپ بیٹھی ہو جو بھی پڑھ رہی ہو اس سے وزن بڑھ جائے گا پھر آپ نے فرمایا یعنی کہ وہ کلمات کون سے ہیں چار سبحان نب ہم بھی عدد احلقی ورزا نفشی ہی وزن تشی ہی بم داد کلیمات اللہ تعالیٰ کی پاکی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی عدد احلقی اس کی مخلوق کی تعداد کے ورضا نفشی ہی اور اس کی ذات کی رضا وزنت اشی اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق برابر و میں دادا کلیماتی اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر کتنی ہم لوس کی دیکھیے گا ذرا تو مطلب کہنے کا کہ یہ ہے کہ بعض کلمات اور بعض گاؤں کے اثرات اور افضلیت ہے آپ اسلام میں جو یہ چار کلمات ہیں کہ جو چار کلمات کلیمات اس میں تیسرے سبحان اللہ فرماتی ہیں کہ آپ اسلام ان کے پاس سے نکلے تن صبح کے وقت بکرت ویسے صبح کے پہلے وقت کو کہتے ہیں اب وہ کوئی بھی وقت مراد دیا جا سکتا ہے اول نہورج یعنی کے شروع ہونے سے پہلے کا وقت بھی وقت مراد دیا جا سکتا ہے لیکن ہاں اول نہ صبح جب صبح کی نماز پڑھی وہ مسجد تو حضرت اپنی مسجد میں تھی مطلب جائے نماز پر تھی وہی अपनी وہ اپنی جائے نماز پر تھی बाद آباد ان انا پھر آپ واپس لوٹے چاش کے وقت اس کے بعد کے یعنی چاش کا وقت ہو چکا تھا دوپہر ہو چکی تھی وہی اجاسن سورج کے طلوع ہونے کے بعد اشراق وقت مشترک بولا جاتا ہے وہی لحا کا وقت نکل ہے وہی اجاستن اور وہ بیٹھی ہوئی تھی کالا مازل فارغ تو کیا آ رہی ہے ہاں؟ مارجل کے نفی پر نفی داخل سے دل تو مسلسل اسی حال پر ہو تم اللہ کی علیہا کہ جس حال پر میں تم سے جدا ہوا ہوں قالت نعم حضرت نے کہا کہ جی ہاں میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں جیسے آپ تشریف لے گئے تھے اور اب تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل تو باد میں نے کہا ہے آپ کے آپ کے بعد آپ کے بعد مطلب آپ سے جدا ہونے کے بعد میں نے پڑھے ہیں اربع کلمات چار کل مرارن، تین مرتبہ لو وزنت، اگر وزن کیا جائے بے ما جو تُو نے پڑھا ہے آج کی دن تو لا وزنت تو وہ بڑھ جائیں گے وزن میں یعنی تو ان کا وزن کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا آپ کے اس سے جو آپ نے پڑھا ہے ان چار کلمات کا اب وہ چار کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ ومدی عدد خلقی ہی و رضا نشی ہی و زنت عرشی ہی و مداد دادا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے یعنی کہ اسی کی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہمدی اور اسی کی تعریف کتنی تعریف عدد خلقی ہی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر کتنے مخلوقات ہیں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کی ہما نقشی اور کی کی رضامندی رضا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم وزنت عرشی اور کے عرش کے وزن کے برابر کے ہم جتنا اس کا وزن ہے اس طرح کی اتنی اس کی ہم و میں دادا ماتی ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد تو یہ ہیں چار کلمات ان کی فضیلت آپس اسلام نے بیان فرمائی کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو انسان سے جتنا ہو سکے تو ورد اوراد کرتے رہنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب